أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة مقصد واقعہ کا یہ صورت گزشتہ صورت کا تتمہ ہے اور گزشتہ صورت کے مضامین کی تفصیل اس صورت میں بیان کی جاتی ہے ادا و قاتل واقعہ جب واقع ہوگا جی اضاء و واقعہ جب واقع ہوگا الواقعہ وہ ہونے والا واقعہ یا جب ہوگا یہ الواقعہ وہ ہونے والا واقعہ واقعہ یہاں پہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے یعنی وہ دن كہ جو ضرور آ کے رہے گا اور وہ ضرور واقع ہوگا کہ اذا وقعل واقعہ جب واقع ہوگا وہ واقع ہونے والا دن لئی صلی وقاف آتحا کا ذبح دو معانی ہیں نہیں ہوگا اس کے نہیں ہوگا کہ اس کے واقع ہونے میں یا نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے وقت یہ کاذبہ یا تو یہ صفت ہے اس کا موصوف وہ محذوف ہے یعنی نفس و کاذبہ نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے وقت میں یعنی لیسا فی وقت و نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے وقت یہ جی کاذبہ یہ جی کوئی جٹلانے والا کوئی نفس کہ جو جٹلا رہا ہو اس قیامت کو جب یہ قائم ہو جائے گا تو دنیا میں جن لوگوں نے اسے جٹلایا تھا تو اسے پھر کوئی جٹلا نہیں سکے گا اور یہ ضرور واقع ہوگا یا کاذبۃ یہ بمانے مزدر ہے اس میں فعل بمانے مزدر یعنی کاذبہ بمانے قذب کے قذبن لئی سل وقا کاذبہ نہیں ہے یہ جی اس کے واقع ہونے میں یہ جی طن کوئی جھوٹ یعنی وہ ضرور واقع ہوگا اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی غلط بات نہیں ہے یہ تو جب واقع ہو جائے تو کیا ہوگا خافر رافیہ خاف رتر رافیہ یہ پست کرنے والا ہوگا بہت سوکوں یہ دن بہت سارے لوگوں کو زلیل کرنے والی ہوگی یہ قیامت یہ واقع ہونے والا دن بہت سارے لوگوں کو نیچے کرنے والا ہوگا پست کرنے والا ہوگا رافعتن اور بلند کرنے والا ہوگا دنیا میں بہت سارے لوگ جو کمزور تھے تو یہ دن یہ ان لوگوں کو رافعتن بلند کرنے والا ہوگا اور دنیا میں جو لوگ وہ اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے تکبر کرتے تھے اور بہت بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے خافظ یہ دن انہیں پست کرنے والا ہوگا اور انہیں ذلیل کرنے والا ہوگا خفظ اور رفع ایک دوسرے کے متضاد ہیں حدیث میں آتا ہے عام طور پہ سلاد کے باب میں محدثین اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوکبر فی کل الخفن و رف کہ یہ اللہ کے پیغمبر وہ ہر اونچ نیچ میں رفع اونچ یعنی جب وہ اوپر کی طرف آتے تو اللہ اکبر کہتے و خف اور جب آپ نیچے جاتے مثلا رکو میں جاتے سجدے میں جاتے یو تو اللہ اکبر کہتے تو کان یو قبر رفیقل خفذن و رف تو یہاں پہ بھی خاف ضط الرافع دنیا میں یہ دو صفات یہ قرآن مجید کی صفات بھی ہیں عام طور پہ یہ قرآن اور قیامت یہ ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں یہ قرآن میں بھی یہ خصلت ہے جو اس کا حق ادا کرے تو انہیں بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے جو حق تلفی کرے قرآن کے حقوق سے روگردانی کرے تو انہیں ذلیل کر دیتا ہے ان اللہ يرفع و الكتاب اقواما اقوام و ضعبی آخرین اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سوکوں ذلیل کرتا ہے جیسے آج مسلمان زلیل اور رسوا ہیں خاف الرافعہ یہ زلیل کرنے والا ہوگا پست کرنے والا ہوگا یہ دن یہ قیامت کا دن رافیاتن اور بلند کرنے والا ہوگا بہت سارے لوگوں کو یہ ادارد رجن جب ہلا دی جائے گی زمین رجن ہلانے کے ساتھ رج یرج رجن ہلانا کسی چیز کو جنبش دینا کہ اذا رجت الارض رجن جب ہلائی جائے گی زمین رجن ہلائے جانے کے ساتھ جس طرح سورہ زلزال میں بھی پہلی آیت میں آتا ہے کہ اذا زلزلت الارض اردو یا سورہ حج کی پہلی آیت میں گزرا تھا ان نزلزل تسا بے شک وہ قیامت کا وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی وب الجبال وبسا <ممتحدث> اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے الجبال پہاڑ بسن ریزہ ریزہ کرنے کے ساتھ یہ پہاڑ آج تمہیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو کس چیز کی مانند ہوں گے فکانت پس ہو جائیں گے یہ پہاڑ غبار اڑتا ہوا ممبسہ جی اس میں مفغول یعنی پرگندہ اڑتا ہوا پھیلا ہوا بس یبثو کسی چیز کو پھیلانا تو یہاں پہ بھی فکانت حباء ام ممبسہ بس ہو جائیں گے یہ پہاڑ ہوبا ان غبار ممبسہ اڑتا ہوا یہ بالکل اس کا وہ وزن ختم ہو جائے گا اور قارعہ میں آتا ہے کل اہ منفوش وہ اڑتی ہوئی روئی کی مانند یہ پہاڑ یہ ہو جائیں گے اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے سورہ توہا آیت نمبر یہ جی ایک سو پانچ سو چھ ایک سو, سو سات میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا پارا نمبر سولہ ویس ال کہ میرا رب جو ہے ان پہاڑوں کو اڑا دے گا فید اروہ کا اور چھوڑ دے گا اسے بالکل وہ صاف میدان لاترا فی ایجن ولا امتا نہ تو اس میں تو کوئی موڑ دیکھے گا اور نہ ہی کوئی کھائی اور بلندی وغیرہ اسی طرح سورہ مزمل آیت نمبر چودہ میں بھی آ جائے گا یوم ترجف جو والجبال وکانت الجبال لو وقانت مہیلا یہ ریت کے وہ جو ڈھیر ہیں اس کی مانند وہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یا کلح المنفوش وہ اڑتی ہوئی روئی کی طرح فکانت ابا ام ممبسہ بس ہو جائیں گے یہ غبار اڑتے ہوئے کی مانند وکن تم ازوا جن سلاسا اور ہو جاؤ گے تم ازوا جن تین قسم کے لوگ دنیا میں کتنے کتنی قسم کے لوگ ہیں کتنے گروہ ہیں کتنے فرقے ہیں لیکن بروز قیامت یہ ان لوگوں کو اللہ تین گروہوں میں تقسیم کر دے گا در حقیقت دو گروہ ہیں تابے دار اور غیر تابے دار لیکن ایمان والوں کو یہاں پہ دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے یہ ایک وہ جو اسابقون السابقون مقربون ہیں وہ بلند مرتبے والے اور دوسرے اصحاب الیمین وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جو نیک بخت ہیں یہ جی تاکہ سارے ایمان والے وہ اس سے مستفید ہوں اور دوسرے وہ بدبخت وہ بائیں ہاتھ والے یا القفر یہ ایک ہی دین ہے تو تین گروہوں میں تم لوگ تقسیم ہو جاؤ گے وہ کن تم ازوا جن سلاسا کن تم کانا بان سا یعنی تم اور ہو جاؤ گے تم ازوا جن سلاسا تین قسموں میں فَأَصْحابُ یہاں پہ پہلے اجمال جس ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے پھر آئندہ تفصیل وہ لف نشر غیر مرتب کے طریقے پر کیا جاتا ہے جو بلاغت کی اصطلاح ہے اجمال میں ایک ترتیب پھر تفصیل میں اس کے برعکس ترتیب ہے اور جب جب ترتیب وہی ہو تو پھر اسے لف نشر مرتب کہتے ہیں جس طرح انگلش میں جب آپ دو تین چیزوں کو ایک ہی لائن میں وہ ذکر کر دیتے ہیں تو پھر آخر میں وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریسپیکٹیولی تو ریسپیکٹیولی یعنی اسی ترتیب سے یعنی پہلے جو چیز تھی تو ترتیب میں اس پہلی چیز کو پہلے ذکر کیا پھر دوسری کو دوسرے نمبر پہ تو یہاں پہ بھی جس ترتیب سے اجمالن ذکر کیا گیا ہے تفصیل میں اس کے اس ترتیب کے برعکس ترتیب ذکر کی گئی ہے فاصاب المنا تو وہ دائیں ہاتھ والے یا تو یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں کہ ان کا عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یا میمنا یومن نیک بختی کو کہتے ہیں برکت کو کہتے ہیں فاصحاب المنا وہ سعادت والے وہ نیک بخت لوگ ماں اصحاب المنا تو کیا بلند شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی یا کیا بلند شان ہے کیا بڑی شان ہے المعمنا ان نیک بخت لوگوں کی واصحاب المشعما اور وہ بائیں ہاتھ والے یا مشعما شعم جو ہے تو یہ نحوست کو کہتے ہیں اور وہ بدبخت لوگ اور وہ منحوس لوگ ما اصحاب المشع کیا برا حال ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا اور کیا برا حال ہوگا ان بدبختوں کا والسابقون السابقون والسابقون و عام طور پہ مفسرین اس میں دو تراکیب ذکر کرتے ہیں یا تو السابقون السابقون جی یہ یہ السابقون مبتدا اور خبر یعنی وہ ایمان کی طرف سبقت کرنے والے وہ سابقون الل ایمانِ یہ اصابقون عل الجنّا یا سابقون الاطعطلّہ وہ دنیا میں اللہ کی تابداری کی طرف دوڑنے والے سبقت کرنے والے یہ اصابقن وہ جنت کی طرف دوڑنے والے ہوں گے جنت کی طرف بھی سبقت کرنے والے ہوں گے دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کی تابے کی طرف سستی نہیں کی تھی اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف لبکے تھے اور اوروں سے پہلے وہ آئے تھے تو جنت میں بھی ان کا کیونکہ میں جن سے عمل ہے تو جنت میں بھی وہ جنت کی طرف پہلے پجوائے جائیں گے اور جو جتنا وہ سستی کرتا تھا تو اس کا وہ بدلہ وہ بھی اسی حساب سے ہوگا وہ سابقون سابقون اور وہ سبقت کرنے والے اللہ کی تابداری کی طرف اور وہ آگے نکلنے والے اللہ کی تاب کی طرف سابقون تو وہ آگے نکلنے والے ہوں گے جنت کی طرف یا تو یہ مانا ہے اور یا یہ وہ سابقون سابقون یہ تو وہی مبتدا خبر لیکن یہ بطور تعظیم کے اور تفخیم کے یہ کہا جاتا ہے یعنی یہ بالکل محاورے کے طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ مثلاً آپ کسی شخص کے متعلق جب بات کرتے ہیں کہ فلاں شخص تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو فلاں ہے جیسے مثلاً کہ, کہ تم تو تم ہو تو اب تم تو تم ہو تو کبھی کبھی یہ تعظیم کی کہ جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم تو تم ہو کہ جی اور فلاں شخص اس کا نام لیا جائے کہ وہ فلاں شخص تو فلاں ہے تو یہ تعظیم کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے جیسے یہاں پہ وہ سابقون اور وہ سبقت کرنے والے اللہ کی تابداری کی طرف سابقون بس وہ تو سبقت کرنے والے ہیں یعنی ان کا بندہ کیا کہے ان کا کیا کہنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جب ہم محدسین کو دیکھتے ہیں تو کسی حدیث کی سند میں جب راویوں پر محدثین کلام کرتے ہیں تو ایک راوی کے متعلق کہا جاتا ہے فلان سقہ ہے فلان جو ہے تو یہ اوثق ہے فلان سقتن سقعہ یہ بہت بڑا اعتماد ہے لیکن بعض محدثین ان کا نام اتنا برانڈ بن چکا ہوتا ہے جیسے مثلاً امام شعبہ ہے شعبہ ابن الحجاج اب حدیث کی سند میں شعبہ آ جائے تو محدثین شعبہ کے متعلق کہتے ہیں وہ شعبہ شعبہ اور جہاں تک شعبہ کی بات ہے شعبہ تو شعبہ ہے یعنی آپ اس پر کیا کلام کریں گے کہ شعبہ سکا ہے اور وہ اتنا سکا ہے بس شعبہ تو شعبہ ہے وہ تو گر یعنی ایک برانڈ ہے اور وہ تو ایک بہت بڑا نام ہے تو یہاں پہ بھی وہ السابقون اور وہ جو سبقت کرنے والے ہیں لوگ ہیں وہ تو بس سبقت کرنے والے ہیں یعنی ان کے بارے میں کیا کہنا تو یہ تعظیم اور تفخیم کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اور بھی تراکیب ہیں وہ السابقون سابقونا اور وہ سبقت کرنے والے یہ اللہ کی تابے کی طرف سابقون وہ آگے بڑھنے والے ہوں گے اور آگے نکلنے والے ہوں گے جنت کی طرف کیونکہ دنیا میں وہ ہر کام کی طرف لبکے تھے اگر قرآن کا درس تھا تو اس میں سب سے پہلے آتے تھے کہ اسی طرح نماز تھی تو نماز میں سستی نہیں کرتے تھے اور دین کے ہر کام میں وہ اوروں سے ایک مقابلہ بازی ہوتی تھی اور مقابلے میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے تھے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سب سے بس آخر میں بچ جانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی لیے آخرت میں جو بدلہ ہے تو وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا السَّابِقُونَ میں بہت سارے پیغمبروں کا وہ تذکرہ ہوا اور پھر آیت نمبر نوے میں جو ان کا خلاصہ نکالا جاتا ہے تو پیغمبروں کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں یو ساری خیرات کہ یہ لوگ ہیں یہ دوڑنے والے لوگ تھے فیل خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے پیغمبر یسارعون فل خیرات ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دین میں اپنے آپ سے بڑھ کر انسان کو دیکھو کہ تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو تو اسے دیکھو کہ جو پنج وقتہ نماز کے ساتھ وہ تحجد کی نماز بھی پڑھتا ہے نوافل بھی پڑھتا ہے تم اس کے ساتھ رش کرو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں تو وہ فلاں جو ہے میں تو پھر بھی تین وقت کی نماز پڑھتا ہوں وہ فلاں تو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ تمہارا بڑا کمال ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دین میں اپنے آپ سے بڑھ کر دیکھو اور دنیا میں اپنے آپ سے کمتر کو دیکھو تمہارے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو اسے دیکھو کہ جس کی سرے سے ٹانگیں نہیں ہیں اسے دیکھو جس کی سرے سے آنکھیں نہیں ہے اپنے آپ سے کمتر کو دیکھو تو زندگی اچھی گزرے گی وہ سابقون اور وہ سبقت کرنے والے اور وہ آگے نکلنے والے اللہ کی تاب کی طرف وہ آگے نکلنے والے ہوں گے جنت کی طرف الاک المقربون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نزدیک کیے گئے ہیں اللہ کو یا اللہ کے مقرب ہیں انہیں اللہ کے نزدیک کیا گیا ہے فی جنات النعیم وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے ثلت من الاولین ایک بڑا گروہ جو ہے تو یہ پہلوں میں سے ہوگا وکلیل آخرین اور تھوڑے سے ہوں گے پچلوں میں سے کرام میں اور جو پہلے قرن ہیں خیر القرون قرنی سم اللہ ددین یلونہ سم اللہ وہ جو خیر القرون ہے تو ان لوگوں میں سے یہ سابقون سابقون اولئک المقربون یہ ایک بڑا گروہ ہوگا کیونکہ ان لوگوں پر یہ اللہ کی وہ زیادہ غالب تھی اور بعد کے لوگوں میں اگرچہ تعداد آبادی کے لحاظ سے یہ بڑے ہیں لیکن بعد کے لوگوں میں وہ تقوی اور وہ سبقت اور وہ اللہ کا قرب وہ اتنا نہیں رہا وہ کلیل الآخرین اور تھوڑے سے ہوں گے یہ پچلوں میں سے آیت میں اور بھی معنی ہے کہ اگلی امتوں کے اعتبار سے وہ لیا جائے لیکن صرف یہ ایک معنی ٹھیک ہے ایک بڑا گروہ ہوگا من الاولین پہلوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلوں میں سے اعلیٰ سرورین اور اللہ ہمیں ان قلیل من الاخرین میں ہمیں بھی بنا دے اعلیٰ سرورن موزوں اعلیٰ سرور اور وہ تختوں پر ہوں گے تخت ہوں گے سرور سریر کی جمع یعنی وہ بیٹھنے کا تخت اور وہ تختوں پر ہوں گے موزون کہ جو بنے ہوئے ہوں گے سونے کے ساتھ منسوجن بےظہب سونے کے تاروں کے ساتھ وہ بنے ہوئے ہوں گے یعنی ایسے تخت کہ اس کی جو تارے ہوں گی تو وہ سونے کی تارے ہوں گی اور ان سے ان تختوں کو بنا گیا ہوگا متکین الحا ٹیک لگانے والے ہوں گے متقین ٹیک لگانے والے ہوں گے علیحا ان تختوں پر متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ایمان والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے یتوف علیہ مخلدونا اور گھومیں گے ان پر چکر لگائیں گے ان پر گھومیں گے ان پر ولدان مخلدون وہ لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ جوان رہنے والے ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا کیونکہ جوان یہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں ایک تو بڑی عمر کے لوگوں کو کہ انسان سے عمر میں بڑے ہوں انسان ان سے اگر خدمت کروائے تو برا لگتا ہے بندہ کہہ نہیں سکتا اور دوسرا یہ کہ بڑے وہ بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں صفائی کا وہ اہتمام نہیں کرتے لڑکے ان کی بنسبت وہ زیادہ یعنی پاکی صفائی وغیرہ کا اہتمام وہ زیادہ کرتے ہیں یتوف ولدان مخلدون اور گھومیں گے ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ جوان رہنے والے بے اور یہ بھی اسی یتوفو اور پھرائیں گے ان پر بے گلاس اقواب جمع ہے کوب کی اور کوب گلاس کو کہتے ہیں یعنی وہ کہ جس کی یہ وہ جو کنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ نہیں ہوتے جیسے گلاس بعض مشروبات جو ہیں تو وہ یعنی ہر مشروب کا اپنا جو الگ ظرف ہوتا ہے اور ہر مشروب اپنے متعلق ظرف میں اور متعلق برتن میں وہ اچھا لگتا ہے مثلا اب آپ رو جو ہے تو روح اگر آپ کو کوئی اس پیالی میں وہ ڈال کے دے جس میں آپ صبح کی چائے جو ہے وہ ایک مگ میں کوئی ڈال کے دے تو ٹھیک ہے بندہ پی لیتا ہے لیکن وہ جو ایک فرت اور سرور محسوس ہوتا ہے کہ ایک گلاس بغیر کنڈی کے آپ ایک برتن میں ایک گلاس میں اگر اسے بندہ پیے اور پھر شیشے کے گلاس میں تو اس میں انسان کی نفسیات کو ایک الگ سے سرور وہ حاصل ہوتا ہے اور بعض چیزیں وہ جی اگر ان کنڈی والے برتنوں میں اور پیالیوں میں وہ پیا جائے تو پھر وہ اس کے مناسب بے ان اور پھرائیں گے ان پر گلاس و اور جگ اباریق جمع ہے کی اور ابریخ یہ وہ جگ کو کہتے ہیں اور جگ میں وہ دستہ بھی ہوتا ہے اور وہ کنڈی جو ہے تو وہ بھی اس میں ہوتی ہے وقع سے اور پیالے ممعین شراب کے کَس اصل میں اس شراب کے اس بھرے ہوئے پیالے کو کہا جاتا ہے اور اگر اس میں شراب سے وہ بھرا ہوا نہ ہو تو پھر اسے کاس نہیں کہا جاتا وہ کاس اور پیالے ممعین وہ شراب کے لا نانا عنها لا نا جی درد سر نہیں ہوگا جی ان کا آنہا اس شراب کی وجہ سے اس شراب کی وجہ سے انہیں سر درد نہیں ہوگا دنیا کی شراب تو بندہ پی کر اس سے انسان مدہوش ہو جاتا ہے اور سر جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے چکرانے لگتا ہے اور سودا اصل میں کسی چیز میں دراڑ پڑنے کو کہتے ہیں تو, اس تو اسی لیے یعنی جب بندہ سر میں شدید درد ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ سر پٹ رہا ہے لَا يُصَدَّعُونَ دردِ سر میں مبتلا نہیں ہوں گے عنہ اس شراب کی وجہ سے وَلَا يُنزِفُونَ اور نہ ہی اس سے قیع کریں گے دنیا میں بندہ شراب پی کر اس سے تو انسان قیع کرتا ہے وَلَا يُنزِفُونَ اور یا وَلَا يُنزِفُونَ ایک معنی اور نہ ہی اس سے وہ مدہوش ہوں گے یعنی ایسے مدہوش کے انسان اس سے بے ہوش ہو جائے اور عقل جو ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دے ولافون اور نہ ہی اس سے وہ کریں گے اور نہ ہی اس سے ان کی عقل وہ زائل ہوگی ویفون اس سے پہلے سورہ سوافات میں وہاں پہ آیت نمبر سینتالیس میں گزرا تھا یوتوف علیہ ممغا شاربین لافی ولاحمان وہاں پہ یونظفون مجھول کے سیغے کے ساتھ تھا اور یہاں پہ معروف کے سیغے کے ساتھ ہے معروف کے سیغے کے ساتھ ہے اسی طرح یتوف والے ہم ولداندون سورہ دہر آیت نمبر انیس میں بھی ان لڑکوں کا ذکر آتا ہے وہ یتوف والے ہم ولداندون ازارو منسورا جب تم ان نوجوان لڑکوں کو دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے کیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں تو یہ نوجوان جب یہ خدمت کر رہے ہوں گے تو یہ بکھرے ہوئے موتی ہوں گے تو قرآن جگہ جگہ ان کا یہ ذکر یہ کرتا ہے وفا کی حتیم مما یا اور یہ بھی اسی یتوف و اسی کے نیچے یہ داخل ہے یہ اور پھر آئیں گے ان پر فاق میوے مما یہ ان میو میں سے یہ تخیرون کہ جنہیں یہ پسند کریں گے انہیں پسند آئے گا وَلَحْمِ مما یشتہ اور پرندوں کا گوشت مما ان اس میں سے یشتہ کہ یہ اسے چاہیں گے پرندوں کا گوشت کہ یہ اسے یہ چاہیں گے روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت انس کی روایت میں کہ وہ فی طر کا عناقل جزوری جنت میں ایسے پرندے ہوں گے کا عناقل جیسا کہ یہ اونٹ کے یہ گردن جو ہوتے ہیں تو اس کے برابر یعنی ان کی وہ گردنیں ہوں گی اور اس کے برابر وہ پرندے ہوں گے وہ فی طر کا وحور جزوری وحور وصور اور اس میں وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی عین بڑی آنکھوں والیاں وہ گوری عورتیں بڑی آنکھوں والیاں کا امسالمخنون اور ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کا امسالو المخنون جیسا کہ وہ موتی ہیں المکنون چھپائے ہوئے اس پر کوئی گرد و غبار نہ ہو کہ امثال اللعلو المقنون کہ نہ اسے ہاتھ لگایا گیا ہو کہ ہاتھ لگانے کے ساتھ اس پر کوئی غبار آیا ہو اسی طرح کوئی غبار وغیرہ وہ بھی اس پر نہیں پڑا اور نہ ہی سورج کی تپش اس پر پڑی ہے اور نہ ہی ہوائیں جو ہیں تو وہ اس پر چلی ہیں المقنون ایسے صاف اور شفاف ہوں گی کہ امثال اللعلو المقنون جنت کی عورتوں کے حوالے سے ان کی صفائی یہ قرآن یہ پیش کرتا ہے اسی لیے صفائی جو ہے تو یہ انسان انسانی فطرت ہے اور انسان جتنا پاکیزہ ہو صاف ہو تو یعنی انسان کو اچھا لگتا ہے کہ اور ایسے صاف شفاف ہوں گے جیسے وہ موتی یہ جی المکن چھپائے ہوئے کیا وجہ تھی ان لوگوں نے کسی بابا کا وسیلہ جو ہے وہ تو, تو وہ بنایا تھا کسی بابا کا وسیلہ انہوں نے پکڑا تھا نہیں بلکہ اپنے عمل کے بلبوتے پہ جزائم یعملون اور بدلہ دیا جائے گا انہیں بدلہ بے یعملون ان اعمال کے بسبب کے تھے وہ کرنے والے لا لاسما نفیح ولا تسیما نہیں سنیں گے یہ جنتی فیحا ان جنتوں میں لغون بےکار کی بات ولا من یعنی اس میں کوئی بکواس کوئی بےکار کی بات نہیں ہوگی ولا من اور نہ گناہ کی بات نہ تو کوئی بےکار کی بات ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی تو بالکل بہرے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ سلام ان مگر وہ سنیں گے کہنا سلام سلام سلام سلام سلامتی یہ کہنا یہ سنیں گے تو یہ تھاابقون سابقون السابقون کا انجام مقربون کا انجام اب اصحاب الیمین کی حالت الیمین اور وہ دائیں ہاتھ والے اور وہ نیک بخت لوگ ما اصحاب الیمین یہ کیا کہنے ہیں ان دائیں ہاتھ والوں کے اور کیا بڑی شان ہے ان دائیں ہاتھ والوں کی ان نیک بختوں کی فی صد رن فی ان وہ ہوں گے فی فیصدرن بیری کے درختوں میں مخدود بغیر کانٹوں والے یعنی کہ ان سے وہ کانٹے وہ اتارے گئے ہوں گے اور ان سے وہ کانٹے وہ دور کیے گئے ہوں گے فی صدر مخدودن وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے مخدود منظور شوق یعنی جن سے کانٹے وہ دور کیے گئے ہوں گے کانٹے وہ دور کیے گئے ہوں گے و تل ہے منزود اور کیلے وطل اور کیلوں میں ہوں گے منزو دن تہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی جی ان کی جی وہ شکل ایسی ہوگی ان پھلوں کی ان کیلوں کی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے تہ بتہ جمائے ہوئے وطل ہم اور کیلوں میں مندو جی ایک دوسرے کے اوپر تہ بتح ایک دوسرے کے اوپر چڑھائے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتح جمائے ہوئے ول مَمْدُودٍ دن غل اور سائے میں ممدو لمبے سائے میں لیکن سورج نہیں ہے تو سایہ کہاں سے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی سایہ یہ سبب ہے اور آرام جو ہے تو وہ مسبب ہے یعنی سائے میں انسان اس لیے آتا ہے کہ بندہ وہ آرام میں ہو جائے تو اسی لیے سبب ذکر کیا ہے مراد مسبب ہے یعنی آرامدو دن اور وہ لمبے آرام میں یعنی ایسے آرام میں ہوں گے کہ وہ لمبا سکون اور آرام ہوگا وما مسکوبن اور پانی میں مسکوبن بہتے ہوئے بہتا ہوا پانی ہوگا وفا کی حتین اور جی کثرت کے ساتھ میووں میں لا لامکتو لا لامکتو کہ جو نہ تو, قطع کیے جائیں گے لا کہ نہ تو قطع کیے جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس موسم دنیا میں ایک میوہ یا ایک پھل وہ دستیاب نہیں ہوتا تو یا تو ایک موسم میں ہوتا ہے دوسرے موسم میں نہیں ہوتا وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ, کہ ایک موسم کا میوہ دوسرے موسم میں وہ دستیاب نہ ہو قطع نہیں کیے جائیں گے لا آتین اور یا دوسرا ولا لاممنو اور نہ ہی روکے جائیں گے دنیا میں انسان کے سامنے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یا تو بیماری کی وجہ سے بندہ کھا نہیں سکتا اور یا انسان کی وہ طاقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن ممنوع ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ انسان کی وہ طاقت اور قدرت وہ نہیں ہوتی اسے خریدنے کی تو نہ تو بیماری کی وجہ سے منع کیا جائے گا اور نہ ایسا ہے کہ انسان کی قدرت اور طاقت سے وہ باہر ہو لامکتو آتن والا بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ سورج گرہن میں اللہ کے پیغمبر کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں ہی انہوں نے ایک چیز کی طرف وہ ہاتھ بڑھایا اور پھر بعد میں صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران جنت دکھائی گئی دکھائی گئی اور میں نے اس میں انگور کا ایک خوشہ جو ہے تو میں اس کی طرف بڑھا اور اگر میں اس انگور کے خوشے کو یا اس سے ایک دانہ جو ہے تو وہ میں توڑ دیتا لا تم من ہو ما بقی دنیا تو تم اسے رہتی دنیا تک اسے کھاتے وجہ یہ کہ جنت کی نعمتوں پر فنا جو ہے وہ آتی نہیں ہے اور وہ ختم نہیں ہوتے لامختو آتن ولا ممنو کہ نہ تو وہ قطع کیے جائیں گے بلا ممنو اور نہ ہی وہ منع کیے جائیں گے وہ فروشم اور وہ فروشم مرفو بستروں میں ہوں گے مرفو آ کے جو بلند کیے گئے بلند کیے گئے بلند کیے, گئے بلند کیے ہوئے یہ ان نہ انشا نہ یہاں پہ یہ ہن نہ یہ اسی فرش کی طرف یہ راجے ہے بلاغت میں ایک اصطلاح آتی ہے استخدام صنعت استخدام استخدام اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ وہ بولا جائے تو کبھی ایک معنی جو ہے وہ مراد لیا جائے پھر جب اس کی طرف استخدام کی کئی تعریفیں ہیں ایک لفظ جو ہے وہ ذکر کیا جائے تو پہلے اس لفظ سے ایک معنی مراد لیا جائے پھر جب اس لفظ کی طرف کوئی ضمیر وہ لوٹائی جائے تو اس ضمیر سے دوسرے معنی وہ مراد لیے جائیں جیسے اس ضمن میں ایک شعر پیش کیا جاتا ہے اِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِن كَانُوا غُضَابًا اِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ جب کسی قوم کے علاقے میں بارش ہوتی ہے رَعَيْنَاهُ تو اب یہاں پہ السما پہلے مصرے میں السما سے مراد بارش ہے اب رَعَيْنَاهُ میں یہ جو حاز امیر ہے تو یہ اسی سما کی طرف راجے ہے رائے نہ تو ہم اس میں چراتے ہیں تو بارش میں تو کوئی جانوروں کو نہیں چراتا بلکہ اس بارش سے پیدا ہونے والی جو گاز ہے وہ مراد ہے حالانکہ وہ اسی اسما کی طرف راجے ہے تو میں نے کہا کہ استقدام کی تعریف یہ کہ لفظ بولا جائے تو پہلے اس لفظ سے ایک معنی مراد لیے جائے پھر جب اس کی طرف ضمیر کو لوٹائی جائے تو دوسرے معنی مراد لیے جائیں تراعینه تو, تو ہم گاس چراتے ہیں و ان کانو غضابا اگرچہ وہ غصے سے بھرے ہوئے ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھیں قرآن نے ذکر کیا وہ فروش مرفوع اور وہ بسترے مرفوع بلند کیے ہوئے اب یہاں پہ ان انا شانہ ان شاء بیشک ہم نے بنایا ہے ہن ان عورتوں کو انشاء ایک خاص بنانے کے ساتھ اب یہاں پہ عورتوں کی طرف بات پلٹ آئی اسی لیے عرب فراش جو ہے تو یہ بستر کو بھی کہتے ہیں اور عورت پر بھی سوجا پر بھی ہم سفر پر بھی رفیق حیات پر بھی فراش کا اطلاق وہ کیا جاتا ہے وہ فروشم مرفو تو یہاں پہ قرآن نے یعنی اسی صنعت استخدام ہے تو اس کی طرف وہ اشارہ کیا دونوں مراد لیے گئے مرفوع اور وہ مرفوعہ اور یا فروش مرفوع اس سے وہ دوسرا مانا کہ وہ عورتیں مرفوعہ وہ بلند کیے ہوئے یعنی جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے ان نہ انشا نا نہ انشاء بے شک ہم نے بنایا ہے انہیں انشاءن ایک خاص بنانے کے ساتھ اور وہ کیا ہے فجالنا تو نہ ہم تو بنایا ہے انہیں ابکارن کواریاں ہم نے انہیں کواریاں بنایا ہے جی اسی لیے ہر مرتبہ جی ان کا وہ جو کار پن ہے تو وہ پلٹ آئے گا اور ان کی وہ جو بکارت ہے تو وہ کبھی بھی زائل نہیں ہوگی اسی طرح باقیہ وہ ہمیشہ رہیں گے فجال نہ ہن نہ ابکارا تو ہم نے بنایا ہے انہیں ابکارن کواریاں غور اطرابا غور بن محبت کرنے والی اپنے شوہروں کے ساتھ عرب جمع ہے عروب کی یا عروبتن کی المتحب بےبت علاذ کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی وہ ہوگی دیگر معانی بھی وہ کرتے ہیں دیگر معانی بھی وہ کرتے ہیں عرب کہتے ہیں المر العروب غحا کا یعنی مسکرانے والی طیبتنفسی کہ جو اچھی طبیعت والی ہو اور تفصیل عن حب بہا لزو اور اپنے شوہر کے لیے وہ محبت کو ظاہر کرنے والی ہو غور بن غور محبت کرنے والی اور اطرا یہ اطرا یہ ترب کی جمع ہے اور ترب ہم جولیاں اور ہم عمر کیونکہ عمر جو ہے جب یہ یکساں ہو اور عمر میں زیادہ تفاوت نہ ہو تو زوجین کی آپس میں جو کیمسٹری ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی عمر میں بہت زیادہ تفاوت اور ایک فرق ہوتا ہے اطرا ہم عمر ہوں گے جی تاکہ وہ ایک دوسرے سے وہ زیادہ فائدہ وہ اٹھا سکیں غور و بن یہ اور دیگر صورتوں میں بھی یہ آتا ہے جس طرح سورہ سواد آیت نمبر باون میں بھی گزرا تھا اتراب اور اسی طرح سورہ نبا آیت نمبر تینتیس میں بھی آئے گا وہ کو اطرابا وہاں پہ بھی اس نعمت کی طرف یہ اشارہ ہے تو اطراباً متصابیہ تنف سن عمر میں وہ ہم عمر ہوں گی لیا صحابل یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے یا ان ایک بختوں کے لیے سلۃ تم الاولین ایک بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے یہ جو اصحاب الیمین ہے تو یہ امت کے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ ہوگا جس طرح قرآن نے عصابقون کے بارے میں کہا اسی طرح ان میں ایک بڑا گروہ اصحاب الیمین کا بھی ہوگا وہ من الآخرین اور ایک بڑا گروہ جو ہوگا پچلوں میں سے ان میں سے بھی ایک بڑا گروہ یہ ہوگا اب یہ تیسرا گروہ ہے واصحاب الشمال تاکہ یہ مضمون یہ پورا ہو جائے واصحاب الشمال اور وہ بائیں ہاتھ والے اور یا وہ بدبخت لوگ ما اسحاب المشما کیا برا حال ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا کہ جنہیں ان کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ بدبخت لوگ فی سمو میں وہ فی وہ جلسنے والی ہوا میں ہوں گے گرم ہوا میں ہوں گے وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں وہ ذلوم اور سائے میں سیاہ کے قرآن نے یہاں پہ تین چیزیں یہ ذکر کی جی ایک سموم ایک حمیم اور ایک ذل می یہ دنیا میں عام طور پہ جی انسان جب ٹھنڈک حاصل کرتا ہے تو تین چیزوں سے عام طور پہ دنیا میں ٹھنڈک وہ حاصل کرتا ہے ایک ہے پانی ایک ہے ہوا اور ایک ہے سایہ یہاں پر بائیں ہاتھ والوں کے لیے قرآن نے کہا کہ ان کے لیے ٹھنڈک کا کوئی سامان نہیں ہوگا فی سمومن اس گرم ہوا میں ہوں گے وہ حمیم گرم پانی میں وہ کھولتے ہوئے پانی میں وہ دلمی یحموم اور وہ سائے میں سیاہ دوئیں کے انہیں کوئی ٹھنڈک وہ بہم نہیں پہنچائی جائے گی لاباری دم ولا کریم کہ نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا ولا کریم اور نہ عزت والا ولا کریم نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا ولا کریم اور نہ ہی عزت والا یعنی اس کا وہ منظر جو ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوگا سورہ مرسلایت نمبر انتیس تیس اکتیس میں وہاں پہ عیسائی جہنم کے عیسائی کی مذمت شعب پلٹو اس سائے کی طرف کہ جو تین شاخوں والی ہوگی لا لاد نہ تو وہ سایہ پہنچائے گی ولا یغنی من اللہ اور نہ ہی وہ گرمائش سے اور شولوں سے وہ فائدہ دے گی لا ردم والا کریم وجہ کیا تھی یہاں پہ تین وجوہات یہ ذکر کی جاتی ہیں ان نہ ایک الحنس العظیم دو وکانو یقول وکنہ ترابم و اضام وہ جو تینوں مقاصد ہیں ان تینوں مقاصد سے انکار کیا انکار رسالت وکانوسر و قبل زالے کا مطرفین یہ تکبر کرنا رسالت سے ہمیشہ ہر دور میں حق پرستوں سے انکار اسی تکبر اور اترانے کی وجہ سے کیا گیا ہے جس طرح سورہ قمر میں گزرا ابشرمن واحد انتب آیا اپنے جیسے بشر کی ام کریں تکبر اور اترانہ اور اسی طرح وکانو یسرون علی الحنس العظیم شرک کرتے تھے اور تیسرا قیامت سے انکار کرتے تھے انہم کانوا قبل ذلک مطرفین بیشک تھے وہ قبل ذلک اس سے پہلے دنیا میں مطرفین اترانے والے مطرف عیش پرست وہ جو مال کے تکبر میں گرفتار ہیں وکانو یسرون علی الحنس العظیم اور تھے وہ کہ وہ اصرار کیا کرتے تھے اس بڑے گناہ پر بڑے گنا سے مراد شرک ہے وہ کانوی سرو نالس لازیم اس بڑے گناہ پر یعنی شرک پر اور تھے وہ کہ وہ اصرار کیا کرتے تھے شرک پر اشرق و بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے محدثین وہاں پہ یہ جی اس کا مانا شرک کے بھی کرتے ہیں حضرت عانہ سے بن مالک کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی تین اولادیں وہ مر جائیں لم لغ الحنسا حریس میں یہ قید آتی ہے تین ایسی اولادیں وہ مر جائیں لم لغ الحنسا کہ جو ہنس کو نہیں پہنچے تو اللہ اسے جنت میں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے وہ داخل کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے ایک مانا نابالغ اولاد کے بھی وہ کیا جاتا ہے لیکن محدثین سے یہ معنی بھی نقل ہے کہ اگر کسی مسلمان کی تین ایسی اولاد کہ جنہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور انسان کی جی انسان کی کمر وہ نابالغ اولاد پر اتنی نہیں ٹوٹتی اور کمزور نہیں ہوتی جتنی کی بالغ اولاد پر انسان کی کمر وہ ٹوٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نابالغ اولاد پر بھی انسان غمگین غمزدہ ہوتا ہے لیکن بالغ اولاد کے جانے سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ کانو یسر عظیم اور تھے وہ کہ وہ اصرار کیا کرتے تھے شرک پر وکانو یقولون ارثبو کہ وہ کا کرتے تھے عظامتنا جب ہم مر جائیں بکنا ترابا اور ہو جائیں ہم مٹی و عظام اور ہڈیاں اينال مبعثون تو آیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے او ابا ان الاولون اور ہمارے باپ دادا اگلے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے قل کہہ دیجئے پیغمبر ان الاولین والآخرین بے شک اگلے اور پچھلے لمجموعون وہ ضرور اکٹھے کیے جائیں گے وقت الای قاتیوں میں معلوم اس معین دن کے وقت میں ضرور اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر بے شک تم اے گمراہوں المکدون جٹلانے والوں یہ کوئی نرم بات ہے لاكل منشجر من زكوم ضرور کھانے والے ہوں گے من شجر زقوم زقوم, زقوم کے درخت سے زقوم کے درخ سے زقوم کے درخ سے یہ کھانے والے ہوں گے اس سے پہلے سورہ صحفات آیت نمبر 62 63 میں بھی یہ گزرا تھا اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَتُ الزَّقُومِ تو یہاں پہ بھی ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَ الْبُتُونَ تو بھرنے والے ہوں گے منہا اس زقوم کے درخ سے البتون اپنے پیٹوں کو فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ اور پینے والے ہوں گے اس پر کہ زقوم کے درخت سے کھائیں پھر اس کے اوپر پیئیں گے من الحمیم اس گرم پانی سے فشاربو نشر الحیم بس پینے والے ہوں گے شرب الحیم اس بیمار اونٹ کے پینے کی مانند اس بیمار اونٹ کے پینے کی طرح ہیم اصل میں یہ اونٹ کے اس مرض کو کہتے ہیں کہ وہ پانی پیتا رہے پیتا رہے پیتا رہے اور پیاس کسی بھی طرح جو ہے وہ نہ بجے پیاس وہ نہ بجے اور اسی حالت میں پیاس وہ نہ بجے اور اسی حالت میں وہ پانی پیتا رہے پیتا رہے اور اسی بیماری میں وہ ہلاک ہو جائے فشاربو نشور لیکن ان کا ہلاک ہونا تو ہے نہیں تو بس وہ پینے والے ہوں گے اس بیمار یا اس سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی مانند اور ان سے کہا جائے گا ہاد نز یوم الدین یہ ان کی مہمانی ہے یوم بدلے کے دن بدلے کے دن کی ان کی مہمانی ہے اور یہ مہمانی بھی یہ انہیں بطور مذاق اور بطور تحکم کے کہا جا رہا ہے ورنہ مہمانی میں بےزتی نہیں کی جاتی لیکن ان کی مہمان نوازی وہ ان چیزوں سے وہ کی جائے گی تو یہاں تک ہم نے ان تین گروہوں کے بارے میں پڑھا اور مقربون اس سے آگے جو ہے وہ دلائل ذکر کیے جائیں گے اور سورت کے آخری رکوع میں پھر قرآن کی آزمت اور مرنے والوں کی وہ جو یہی تین گروہوں کی جو مرنے کی حالت ہے تو ان کے احوال وہ ذکر کیے جائیں گے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین